رمضان المبارک کی بارہویں شب یعنی گیارہویں اور بارہویں روزے کی درمیانی رات بعد نماز عشاء دو دو رکت کر کے بارہ نفل اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورت الخلاصول اللہ شریف پڑھیے بارہ نفل پڑھ کر سو مرتبہ درود شریف پڑھیے پھر تمام نوافل درودوں کا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس والجیے اور اپنے پردگار عجب عجل کے دربار میں با وسیلہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ بجزو انکسار ہو سکے تو باتشمے اشکبار کم از کم بارہ منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجیے انشاء اللہ تعالی اگلے رمضان شریف سے پہلے پہلے مراد پوری ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ علام ہمت کی